الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضا رب لك الحمد كما ينضغي لجلال مزهك ولعزيم سلطانك ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن الأما شئت من شيء بعد أهل السناء والمدد يحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا ماني بما فيت ولا معكي بما منعت ولا ينفع ذجد منك الجد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادئ له وأشهد والله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً اللهم صل على محمد وعلى آل محمد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 إنك حميد مجيد أما بعد فإن قال الحديث كتاب الله وقال الأبي أبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها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 لا تجد قوم يؤمنون بالله بل يوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباهم وإخوانهم وشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منهم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم وردوا عنهم أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ربي شرح لي صدري وعسر لي أمري واحذر عقدة من لسعني يفقه قولي اللهم انفعنا لما علمتنا وعلمنا ما ينفرنا وجرنا أعلمنا رب من بك رب ان يحضرون. <تصفيق> اللہ رب بل والجلال کی حمد و صنا ستائش جیسی اس کی عزت و عظمت اور و جلال بڑائی اور کیوریائی کے شاہ نشان وہ اکیلا ہی تمام حمد و صناؤں بڑائیوں اور کبرائیوں کا حقدار ہے صلاح السلام سیدنا و سید المدین والآخرین امام الانبیاء المسلیم شفیع المبین سیدنا و سید بلد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راتے گرانی پر اللہ تعالیٰ کی بے پایا رحمتیں ہوں حضرات صحابہ ایک رضوان اللہ علیہ میں ان کے تابعین سبا تابعین تابین دین اور صالحین مطلب حمد و سلام سلاط و سلام اور دعائے رحمت و رضوان کے بعد گفتگو ہو رہی تھی حضرت سیدنا نابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بالخصوص اور بالعن صحابہ رام حضوال اللہ علیہ آپ جانتے ہیں قرآن حکیم فرقان حمید میں اللہ تعالی نے بہت سارے مقامات پر حکم دیا ہے خود کیا بھی ہے اور حکم بھی دیا ہے اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندوں کا ذکر کریں اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں اپنے نیک اور صالح بندوں کا ذکر کیا اور ہمیں بھی حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو یاد رکھا کرو اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے شخصیت تعمیر ہوتی ہے اخلاق اور کردار اور سیر سنورتے ہیں ان کو پڑھنے سے ان کی شخصیتیں سامنے آتی ہیں اور انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ کامیابی کا کیا معیار ہے اور ناکامی کے کیا اسباب ہیں کس اس طریقے سے اللہ کمر ہاقمین نے اپنے بندوں کو ان کا امتحان لے کر نوازا اور بندہ بھی اس کے لیے پاجن ہو جاتا ہے صحیح رہے صدیق رضی اللہ کا عنہ آپ کے فضائل اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے بھی بیان کیے اور شہید نوبو کے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کی محبت اللہ کے رسول کی محبت میں بہت آگے بڑھے ہوئے تھے سب سے آگے نکلے ہوئے اور اسلام کے لیے دین کے لیے توحید کے لیے اللہ تعالیٰ کے نظام کے لیے اور خود حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرانوں کی کے لیے جان ساری اور خدا کاری اب کے دیگر اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے کسی نے نہیں کی اور اسلام کی خدمت کا جو اعزاز اللہ تعالیٰ نے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا اور کسی کے حصے میں نہیں آیا حضرت ابودردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں چل رہا تھا اور اوب صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو میرے پیچھے تھے نبی استاد اسلام نے دیکھا اور فرمایا کہ اے بردار تم اوب کے صدیق آگے چل رہے ہو تم ایسے شخص سے آگے کر رہے ہو جو تم سے بہتر ہے نہ صرف یہ کہ تم سے بہتر ہے بلکہ انبیاء ایک کے بعد جس جس چیز پر سوریہ طلوع ہوا ہے سب سے بہتر ہے اوبر کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ تم ایسے سختی آگے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں پیچھے چلو آگے نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی علو کے ساتھ ایک دن حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی تھوڑی بہت ترسی ہو گئی اوب کے صدیق رضی اللہ تعالی علو نے اپنی آج کے مطابق بلا تام فوراً ہی واقعے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مدد کی مافی چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تیز طبیعت کی وجہ سے مواف نہ کیا قوبکی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عن نبی علیہ اسلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اب کے صدیق نبی اسلام کے پاس آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ علوق بھی احساس ہو گیا وہ بکر صدیق کے گھر چلے گئے دروازہ کھٹا پوچھ رہے وہ بکر صدیق کہا ہے عبادت کرنی تو مجھ سے غلطی ہوئی میں نے ان کی مدد قبول نہیں کی اور سیدنا نہ اوبکر نوی صاحب اسلام کے پاس آئے اور عرض کی اللہ کے رسول حضرت عمر کے ساتھ میری تھوڑی توتکار ہو گئی تھی میں نے عبادت چاہی تو انہوں نے میری عمادت قبول نہیں کی نبی صاحب اسلام کا غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمانے لگے یہ کیا ہو رہا ہے ساری دنیا نے مجھے جھوٹا کہا تھا اس نے مجھے سچا کہا تھا. ساری دنیا نے مجھے چھوڑ دیا تھا اس نے مجھے نہیں چھوڑا دیا. ساری دنیا نے اپنے اپنے بال اپنے پاس رکھے اس نے اپنا مال ریسرچ کیا تھا. اور تم میرے لیے میرا ایک ہاتھی بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اس کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں کئی موقعوں پر جو ساتھ نہیں ہونا یہ تم میرے لیے میرا ایک ہاتھی بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے اس کو گیا کہ اصل صحابیت کا شرف جو ہے جہاں سے ابتدا ہوئی ہے اب بک صدیقی اللہ تعالیٰ نے صاحب اسلام اتنے غصے میں تھے کہ خود اب کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے گھٹنوں کے بعد نیچے ہوئے اور سمجھنے اللہ کے رسول غلطی میری تھی اوبا, عمر کی غلطی نہیں انصار کو جب نویشات نے جیسا کہ بیان ہوا ہے نویشات نے حکم دیا کہ تمام دروازے جو مسجد نوی میں کھولتے ہیں بند کر دیا جائے ماشو کے سدی کے دروازے کے انصار کے کچھ پرجوش نوجوانوں نے کہا عجیب بات ہے سارے دروازے بند کروا دیے ہیں اپنے دوست کا دروازہ نہیں بند کروایا ربی شاہ نے خیر یہی باتیں کہ،, کہ تم نے میرے ساتھ کیا شروع کیا تھا اور اس شخص نے میرے ساتھ کیا شروع کیا الگ کارے کی ابھی صاحبی الگ تارے کی ابھی صاحبی تو میرے ایک ساتھی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو اس کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو صاحبی صاحبی کا لفظ ابو کے صدیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے پرانے کریم میں ابو کے صدیق کے لیے علم کہتے ہیں کہ صحابی کا لفظ ہمارے لیا ہی یہاں سے ہے صحابیت ہے اور صحابی کا لفظ یہی سے لیا ہے یا کون نے ہی لا تحت اپنے صحابی کے لیے کہہ رہا بے شوار مقامات پر اب کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے امریت کا اثر حاصل کیا شری حالت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو کسی نے پوچھا جب بات ہوئی کے صدیق کے ساتھ سے. ان کی نیکیوں کی ان کے سالہ مال کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ اوب کے صدیق کا وہ انسان ہے جس کی ہجرت کی پہلی رات رات کی ایک رات وہ ایک رات کی نیکیاں اوبر کے صدیق کی عمر کے سارے خاندان کی نیکیوں سے جاتا ہے میرا ان سے کیا مقابلہ ہے ہمارا ان سے کیا مقابلہ صحابہ کی ایک خاص بات ہے جو ہم سب کی توجہ کی مستحق ہے اور اسی وجہ سے سارے فطرے کا شکار ہوتے ہیں صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے فطرے سے محفوظ رکھا اللہ نے کسی کو عزت بخشی ان کا مقام عطا کیا اور نیچے والوں نے اوپر والوں کا احترام کیا حسف نہیں کیا یہ خاص امتارج ہے صحابہ اکرام رحم اچھا امشہ میں سے چھ نے چار پر حصل نہیں کیا کہ ان کو خلافت کا مقام کیوں حاصل ہو گیا ہے ہم بھی اشاع مشرہ آئیں یہ بھی اشرم مشرہ میں سے کسی نے بھی اصاو بدر نے اصل مشرح پر حصل نہیں کیا محنتیں کی ہے کوششیں کی ہیں اسلام کے لیے قربانیاں دینے کی کوششیں کی ہیں لیکن کسی نے بھی حصل نہیں کیا میں یہاں بیان کر چکا ہوں نبی صاحب اسلام نے انسار کے قبیلوں کی فضیلتیں بیان کی نمبروں کے مطابق فلاں قبیلہ فلاں قبیلہ جس کا ذکر سب سے آخر میں کیا اس کو کہیں خیال آ اس نے کندھے پہ چادر رکھی اور نبی صاحب شرام کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں گیا یہ کہنے کے لیے کہ ہمارا نمبر آخری کیوں رہا ہے راستے میں کوئی مل گیا سمجھدار کیا کہ کہ کہاں جا رہے ہو یا نبی صاحب سرام نے انسار کے قبائل کے نمبر لگائے ہیں اور ہمیں سب سے آخری نمبر پہ رکھا ہے اللہ ہمارا اکبر کتنے صاف دل سے انہوں نے کہا کہ کیا کر رہے ہو اگر نبی صاحب اسلام نے آخری نمبر بھی کاٹ دیا تو پھر کیا کرو گے وہیں سے واپس آ کوئی سورتگار نہیں کی کوئی بحث نہیں کی. اتنی جلدی سمجھ آ جاتی تھی بات کے بندہ حیران ہو جاتا اس کی وجہ یہ ہے کہ دل شیشے کی طرح صاف شیشے کی طرح دل صاف ہے اور یہ نبی صاحب اسلام کی سہمت کا اثر تھا اللہ نے وہ عظیم کمال رکھا ہوا ہے ربیع اسلام کی شخصیت میں جس شخص نے ایمان کی حالت میں ایک جھلک دیکھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو خوشخبری مل گئی اللہ کی طرف سے اللہ سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے اور یہ ایک ایسا شرف ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ایمان کی حالت میں ایک جھلک دیکھنا امام الم کی اتنا عظیم شان شرف ہے شرف سالوں کی عبادت سے آسان نہیں ہوتے جس کو اللہ نے دینا سے دے دیے ان کو چنے لگانا نے اسی کام کے لیے اور انہوں نے ثابت کیا کہ ہم واقعی اس کے مستحق تھے حضرت محمد کریم عالیہ سات اسلام کی صحبت کے صحیح معنوں میں مستحق ایک سے بڑھ کر ایک ایک سے بڑھ کر ایک اور سب سے بڑھ کر اس وقت دیکھ لگی اللہ تعالیٰ جیسا کہ میں نے ارد کیا آپ نے فرمایا کہ جس جس چیز میں سوری ترو ہوتا ہے امبیا گرام کے لاس سچ استعمال ہوگا کسی دیگر اللہ تعالی سے کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کے آگے ہو کے چلنے کی کوشش کریں جسے چلنا اس کے پیچھے چل اور یہ کسی نیکی کا نتیجہ ہے اللہ اکبر سی کی رات چل رہے تھے چل پیچھے چلتے ہیں کبھی آگے چلتے ہیں کبھی نبی شام کے آگے ہو جاتے ہیں کبھی نوی شام سے پیچھے ہو جاتے ہیں اس طرح کی حالت میں ہے جبھی سات سلام کو احساس ہوا کہ پتہ نہیں یہ کیوں کر رہے ہیں کبھی آگے ہو جاتے ہیں کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں پوچھا کہ, کہ یہ کیا کر رہے ہو کبھی آگے ہو جاتے ہو کبھی پیچھے ہو جاتے اور ماننے لگے اللہ کے رسول کبھی احساس ہوتا ہے کہ پیچھے سے حملہ کر دے گا تو پیچھے ہو جاتا ہوں کبھی احساس ہوتا ہے شاید جو آگے چھبہ ہوا ہو تو آگے ہو جاتا ہوں تمنا یہ ہے کہ اگر کوئی نقصان پہنچے تو ان کو صدیق کو پہنچے محمد الرسول اللہ کو کوئی نقصان نہ پہنچے رضی اللہ کے رضی اللہ تعالیٰ، کیسے یہ مقام حاصل نہ ہو یہ سارا خاندان قربان کیا ہوا ہے سارا مال قربان کیا ہوا ہے اپنی ذات بھی قربان کی ہوئی ہے اپنے اختاروں خیالات بھی تحریر کیے ہوئے عالت محمد السلم کے اختاروں خیالات اپنی سوچ کو ہی کوئی نہیں ہے جو سوچے مام وہی ہو اور ساخ بھی ایسے زبردست تھے حیرانی ہوتی ہے اس قدر ملتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کتنا شروع بخشا ہوا جب مسلمانوں پر تکلیفیں آئیں مکے میں پہلے مکہ نے مسلمانوں کو انتہائی تنگ کیا تو روی صاحب اسلام نے اللہ کے حکم سے اجازت دے دی ہفشے کی طرف ہجت کی پہلی ہجت ہفشے کی طرف ہوئی پھر ایک دفعہ عجت ہوئی حفشے کی طرف تیسری بار مدینہ کی طرف ہجت کی اجازت ہوئی مبی کو اجازت نہیں ملی باقیوں کو اجازت لگی ہرشے کی طرف لوگوں نے ہجت کی پہلے کافلے میں یا پہلے گفے میں کچھ چودہ کے قریب دس مرد اور چار عورتیں ہجرت کر کے ہرسہ گئی اپنے حضرت عثمان بھی تھے نبی صاحب کی ساتھ جاتی حضرت رقیہ بھی تھی پھر اس کے بعد بھی کچھ لوگ گئے مجموعی طور پر تقریباً پراسی لوگوں نے ہرشے کی طرف ہجتر کی اور یہ سلسلہ جاری رہا مدینہ کی ہزار تک تقریباً یہ سلسلہ جاری رہا پھر وہ لوگ واپس بھی آ گئے. اسی اس میں جب ہے بڑی تو سی گزی اللہ تعالی نے بھی ایک دن نکلنے کا ارادہ کر دیا اور اپنا سامان اٹھایا اور چل بھی باہر نکلے مکہ سے کچھ دور ہی گئے تھے تو وہاں ایک ساتھ ملے ابن دو تو کہنے لگے وہ کہاں جا رہے ہیں ہم لے میری قوم نے مجھے مکے سے نکال دیا ہے رب بھی میں اب دنیا میں اللہ کی زمین میں سیر و سیاحت کروں گا اور اپنے رب کی عبادت کو جہاں جگہ ملے گی وہیں اللہ تعالی کی عبادت کروں گا. یہی اللہ نے حکم دیا ہے کل آئے واج اللہ جی نے تکو رب ان مالیوسال حساب جہاں بھی تمہیں اپنے دین کا نقصان نظر آئے وہاں سے نکل جاؤ جہاں بھی اپنے دین کا نقصان ہوتا نظر آئے تو وہاں سے نکل جاؤ اپنے دین بچا لو اپنے دین کی حفاظت کے لیے بھاگ نکلو وہاں سے کوئی پرواہ نہیں ہے اس بات کی کہ میں سے جا رہا ہوں مکہ ہے بیت اللہ ہے اللہ کی قسم اگر کہیں مسجد میں فطرہ ہوتا نظر آئے اپنا دین بچانے کے لیے بس سنتے سن. دین کو نقصان بھی پہنچنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اصل تین ہے حضرت معاذی اللہ تعالیٰ نے کو نبی صاف السلام نے جب یمن جانے کا حکم دیا تھا آپ کے پاؤں چل رہے تھے ایک پاؤں پیچھے کو ایک پاؤں آگے کو نبی شام کو چھوڑ کے جانا ہے مدینہ کو چھوڑ کے جانا ہے تو آسان کام ہے اور آپ کی عمر کی وجہ سے احساس بھی ہو رہا ہے شاید ہمارے بات ربی صاحب اسلام جی اللہ کی بات چلے جائیں طبیعت بگڑی ہوئی ہے رو رہے ہیں نبی صاف اسلام خود الوداع کرنے کے لیے ساتھ نکلے اور تسلی دی ربی صاط اسلام نے کمال فرمایا اتنا چل ما ہے سوا کنتا بات میں خالا سبھی کو لوکل یہ زمین کی کھٹوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے کرنے کا کام کیا ہے اتنا چل رہا ما سوا جہاں ہو اللہ سے درتے رہا واسطے سہی آٹل ہنسا نے تو برائی ہو جائے تو اس کے پیچھے نیکی لگا دو برائی کے پیچھے برائی نہ لگاؤ برائی کے پیچھے برائی لگاؤ گے تو برائیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے اللہ تعالیٰ فور نہیں پکڑتا بنا من کا سبق صحیح ہے تم وہ جو برائی کماتا ہے اور پھر برائیوں میں جاتا ہے تب اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے ایک آدھ بار غلطی سے اللہ نہیں پکڑتا ہر چوری کرنے والا چور ہوتا ہے. والا نہیں ہوتا ہر جھوٹ بولنے والا جھوٹا نہیں ہوتا جھوٹا وہ ہوتا ہے جو جھوٹ کے موقع, موقع تلاش کرتا رہتا ہے تلاش کرتا ہے کوئی موقع مل جائے جھوٹ بولنے کا کوئی موقع مل جائے شرارت کرنے کا جس کی عادت بن جائے وہ چور ہوتا ہے چھوٹی موٹی خطا اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں میں اس طرح چل رہا ہے سنا برائی کے پیچھے وہ نیکی اس برائی کو مٹا لے وہ خالی کنرا سا بھی کھولو کہ لوگوں کے ساتھ ہوتے سلو کا معاملہ کرو یہ کام تین کام کرو جہاں بھی ہو گئے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے تو گا کے سدی گرمی اسپتال میں مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اونچا کہاں جا رہے ہیں اور نہ میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے اتحر ارض آپ ادھر ارادہ تو تھا کہیں جانے کا بالکل وہی کام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا. وہ بھی صدیق تھے یہ بھی صدیق ہے وہ بھی صدیق تھے یہ بھی صدیق ہے اتنی سی بات کی وجہ سے لوگوں نے حدیث رسول اللہ پر جمع کرا کرنی شروع کر دی صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں تین جھوٹ بولے لفظ جھوٹ کا آیا جھوٹ نہیں ہے دشمن سے بچنے کے لیے جو بات کی جاتی ہے اس کی جھوٹ نہیں کہا جاتا ڈاکو آپ سے پوچھے بتاؤ گھر میں کتنے پیسے ہیں سچ بولنا ضروری ہے کون سی حکم بندی کی بات ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا انی سٹی میں بیمار ہوں اور یہ میری اسلام کی بہن ہے وغیرہ وغیرہ اور وہ کے صدیق کو بھی راجا تو تھا کہیں جانے کا ہو میں آتی ہوں دے زمین میں سیاحت کروں یہ بھی صدیق ہے وہ بھی صدیق ہے اتنی سی بات کی وجہ سے صداقت پر اثر نہیں پڑتا وہ کہنے لگا مصروں کا رایا کھروجو لایو کھڑوجو اور بکر تیرے جیسے کو تو نکال سکتا ہے تیرے جیسے کو یہاں سے نکلنا بھی نہیں چاہیے اور تیرے جیسے کو یہاں سے نکالا بھی نہیں جانتا ہے۔ اور پھر وہی الفاظ کہے وہی الفاظ کہے جو وقت نوفر نے حضرت محمد الرسول وسلم کے لیے کہے کیا طبیعتیں ملتی تھی اس نے بھی ربی ساتھ شام کو جب ایک نبوت میں آپ والے السلام شام تھے تو برقا بن نوسل نے یہی حضرت خدیجہ نے یہی کہا تھا حضرت محمد کر نصر الرحم و تقصر الماجود وہ تو انحق اور تو پھر درد کہ تجھے کیسے نقصان پہنچ سکتا ہے تجھے کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے تو سلا رن نہیں کرتا ہے تو جو خود نہیں کما سکتا اس کو کما کے دیتا ہے اور مسکینوں کے بوجھ تو اٹھا لیتا ہے مہمان بازیاں تو کرتا ہے تجھے کون نقصان پہنچائے گا ساری دنیا تجھ سے محبت کرتی ہے یا ابے صدیق سے بھی ابن را نے یہی بات کہی کہ اوبکے کہ تجھے کون نکال سکتا ہے تو نکلنے والا ہے نہ تجھے نکالا جانا چاہیے نہ تجھے نکلنا چاہیے تُو, تو فقیروں کی مدد کرنے والا تو سلالانی کرنے والا تم اس چینوں کے کام آنے والا تو مہمان بازیاں کرنے والا تجھے کون نکالے گا تو نکلنے کے قابل نہیں ہے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب مکشدی کی حضرت محمد السلم کے ساتھ کس طرح میں ملتی اس نے کہا تم میری پناہ میں ہو واپس آ جاؤ میری پناہ میں ہو اور وہ سردار تھا قابل احترام تھا اور اس کا احترام ہو بکیشد واپس آ گئے پھر انہوں نے کہا کفارے کو راستے کہا کہ ٹھیک ہے تیری پناہ تو ہم نے قبول کر لی ہے تیری پناہ کی وجہ سے اس کو کچھ نہیں کہیں گے لیکن اس سے کہو اپنا قرآن آہستہ پڑھا کرے ہماری عورتیں خراب ہوتی ہیں ہمارے بچے خراب ہوتے ہیں قرآن سن کر وہ ٹھیک کو خراب دیتے ہیں یہ قرآن سنتے ہیں تو مسلمان ہو جاتے ہیں یہ بگڑ جائیں گے ہمارے بچے ہمارا معاشرہ بگڑ جائے گا اس کو کہو اپنا قرآن اپنے پاس رکھا کرے خود پڑھا کرے آہستہ پڑھا کرے اپنے گھر میں مان پڑھا کرے بیت اللہ میں نہ آ اس نے جا کے ان کو کسی سے کہا ابو کے صدیق نے کہا کہ اپنی پناہ اپنے پاس رکھو میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں مجھے تری پناہ کی ضرورت نہیں ہے نہ قرآن نہیں چھپا سکتا نماز نہیں چھپا سکتا تو اپنی پناہ اپنے پاس رکھ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس پناہ اسے واپس کر دوں کہ جس میں جو کرنا ہے کرنا لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ منظور تھا اللہ اکبر تمنا تو تھی دل میں تمنا تھی دل میں لوگ عید کر کے جا رہے ہیں جینے کی لیے کا آغاز ہو گیا کافلے جا رہے ہیں دو جا رہے ہیں چار جا رہے ہیں اللہ حب. حضرت عمر رضی اللہ سالان ہو تھوا کے ساتھ بیس آدمیوں کا کافی لے کر میں کیسے اعلان کر کے نکلوں بیس آدمیوں کا کافی لے کر نکے. سب کو پتا ہے کہ امر رضی کر کے جا رہے ہیں نے انتظار میں ہے نبی صاحب کے سامنے بھی انتظار میں ہے کہ اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی تو نکلیں گے اور باتیں بھی تھے کہ مجھے امید ہے کہ اجازت مل جائے گی میں اس وقت تک نہیں نکلوں گا جب تک اجازت نہیں ملے گی یہاں توجہ طلب بات یہ ہے کہ عمر رضی اللہ سے عنہ ہو جائے بتا کے نکلے کھل کے نکلے نبی صاحب کے سامنے چھپ کے نکلے تو اس کا مطلب یہ ہے اہل علم کا خیال یہ ہے کہ اللہ رب العزت میں اہم ایمان پر مہربانی فرمائے کہ ربی صاحب السلام بھی اسی طرح کھل کے نکلتے آپ کی جت تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ہزاروں سے تھی جانت ویسے دیا محفوظ سے اللہ کے فضل کروں لیکن شاید ایسے ایمان کو یہ شبہ ہوتا کہ سب کے لیے ایسے ہی نکلنا ضروری مومنوں پر رحم کیا اللہ کا کے نیند نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حکم کے مطابق چھپ کے نکلے اور احتیاطات کر کے نکلے اور پورا بندوبست کر کے نکلے تاکہ اہل ایمان کو یہ رعایت مل جائے کہ اپنا بچاؤ کر کے احتیاط کر کے چھپ چھپا کے نکل جائیں اس میں بھی کوئی حد کی بات ہے ایک دن وہ بچے سنگھ کے گیارہ سالوں پہلے سے تیاری کی ہوئی تھی نبی سات اسلام دور کے وقت دوپہر کے وقت چھپے ہوئے تھے ان دنوں میں کفار مشورے کر رہے تھے اس کو نکلنے نہیں رہنا چاہیے یہاں سے اس کے ساتھی پہلے پہنچ گئے ہیں ندینے میں اور وہاں وہ جمع ہو گئے ہیں یہ بھی چلا گیا کیا بھی مل گئی تو دن تو کو اکٹھے ہو کے ہم پہ حملہ کر دیں گے ہمارا تو کباڑہ کر دیں گے اس لیے بےتر یہ ہے کہ اس کا یہی خاتمہ کر دیا جائے سوئم کرونا ویم کروا و اللہ خری مسلمانوں کے خلاف کافر تدگیریں کرتے ہیں اللہ رب العزت اس کے جواب میں تبدیلیں کرتا ہے اللہ سے بہتر تبدیل کرنے والا کون ان کے خیال تھا کہ محمد اور ان کے ساتھیوں کے ناموں نہیں شا مٹائیں گے اللہ رب العزت کا فیصلہ یہ تھا کہ نبی اسلام کے دشمنوں کا نام مٹاؤں دشموں کا نام بھی مٹا نویز صاحب اسلام کے نام کو روشن ابو کے صدیق نے دو بہترین اونٹیاں پائی ہوئی تھی اسی مقصد کے لیے اجازت ملے گی کہ ایک میں نبی صاط السلام فوار ہوں گے ایک میں ابو کے صدیق فوار ہو کے سوار گے نکلیں گے نبی صاحب اسلام نے ایک انتظار کی وقت آئے اوبکی صدیقی کو پتا چلا نبی صاحب اسلام کیرا ڈانٹے ہوئے آ رہے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حالات کتنے سنگین تھے کیرا ڈھانڈ کر آ رہے ہیں آپ نے آگے بڑھ کے استقبال کیا اور فرمایا اللہ کے رسول خیر ہو میرے ماں باپ سے قربان ہو آپ اس وقت کیوں آئے اس وقت تو نہیں آیا کہ صبح شام آیا کرتے پھر نبی صاحب اسلام اوب کے صدی کے گھر میں روزانہ صبح شام تو آج بار کو آ گئے ہیں خرید تو ہے پر اللہ رب العزت میں مجھے ہجت کی اجازت دے دی ابو صدیق کا پہلا سوال بغیر طرف دے اس بتایا رسول اللہ اصحب اتار رسول اللہ اللہ کے رسول کو صوبت کی بھی اجازت ملی ہے اور نعم ہاں سوبت کی بھی اجازت ملی ابو کے صدیق خوشی سے رونے لگے کہ کیا اس کی بھی اجازت ملی ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گا فرمایا اس کی بھی اجازت ملی ہے کہ تم بھی میرے ساتھ ہو اللہ وقت پر ہمارے اللہ کے رسول یہ دو اونچنیاں کھڑی ہیں یہ اسی مقصد کے لیے پڑی ہوئی ہے ان میں سے سب سے بہترین ہے وہ تیرے لیے ہے دوسری میرے لیے نبی صلی صاحب اسلام تو بھی قربان جائے سرمانے لگے پیسوں کے ساتھ لوں گا مجھے خریدی نبی صاحب اسلام مخالی رحمت اللہ علیہ نے یہ ہم باپ باندھ ہے ہیں کہ چیز خرید کے جس سے خریدی جائے اس کے بعد چھوڑی جا سکتی ہے بعد میں لے لوں نبی صاحب صاحب نے ابو کے صدیق سے اتنی خریدی اور ان کے پاس ہی رہنے دی کہ دو چار دن کے بعد استعمال کرنی گی اس وقت لے لوں اور فرمانے لگے کہ یہاں جو جو لوگ ہیں ان کو نکال دوں گا کو کی بات کرنی ہے اللہ کے حضرت ابو کے صدیق فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول ایک روایت کے لفظ ہیں کہ اہل وقت کا اہل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے پہلے حضرت طایشہ کے ساتھ نکاح ہو چکا تھا اس لیے آپ نے ایک ریاست میں ہے وہ مکش جی نے سنایا کہ دو میری دو بیٹیاں ہیں اور کون یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے یادی کا خاندان اللہ علیہ وسلم نے بتایا پھر مجھے ہجت کی اجازت ملی ہے منصوبہ یہ بنا کہ تیاری کر لی جائے اونٹنیاں اس دلیل اور خرید کے سمرد کر دی جائے جس کو اس لیے فائر کیا گیا تھا کہ وہ مدینے کا راستہ دکھائے گا کافر ہونے کے باوجود اس میں قابل اللہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حلف الحضور میں شریک ہوا تھا کفار بھی بعد اچھے ہوتے ہیں تو اس کو اونٹنیاں سپرد کر دی گئیں تین دن کے بعد سارے سور کے پاس لے آنا وہاں سے ہو کے نکلے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ تیاری میں مشغول ہو گئے مچکیزا لیا کھانے پینے کا سامان اس میں ڈالا حضرت اسماع رضی اللہ تعالیٰ دیکھا کہ گھر میں کوئی چیز نہیں ہے اس کا منہ باندھنے کے لیے اپنا پٹکا لے کے اس کو دو ٹکڑے کیا ایک اپنے استعمال کے لیے ایک سے منہ بان دیا اسی لیے حضرت اسماعت خراطن تعطین کہا جاتا رضی اللہ تعالی نے اور ربی صاط اسلام تو نکل کھڑے ہوئے اب دیکھیں اوبکر صدیق کے خاندان کا کردار عبداللہ عبد اللہ کی بیٹی ہے کوئی چھوٹا سا بچہ ہے جوان نہیں ہوا لوگوں کا خیال ہے اس کو کیا پتہ دنیا کہاں بستی ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ دن بھر تو فارغ کی نگرانی کرے گا ان کی میٹنگیں ان کے اعتماد دیکھے گا کہ یہاں کیا باتیں ہوتی ہیں شام کو جا کے نبی ساتھ شام کو بتائے گا جاسوسی سے مشکل کافر کی جاسوسی جشموں کی جاسوسی سے مشکل کام کوئی نہیں ہوگا اوب کے صدیقی کا بیٹا کر اور اتنا بڑا نہیں ہے اتنا چھوٹا ہے کہ لوگوں کا خیال جو سوچ ہی نہیں سکتے کہ یہ بچہ بھی یہ کام کر سکتا ہے روزانہ جا کے شام کو بھی ساتھ شام کو ساری خبریں دیتا تھا اور ابو کے سدیق کا آزاد کردہ غلام عامر وہ ابو کے سدیق کی, کی بکریاں چلایا کرتا تھا اور شام کو بکریاں لے جاتا وہاں صبح وہ بھی لے جاتا جا کے دودھ پلاتا ہے نبی اور, دیگر کو. اور دوسرا کام یہ کرتا کہ عبداللہ اللہ کے پاؤں سے بکریاں گزار دیتا تاکہ دی. کسی کو شبہ نہ ہوگا یہاں سے کوئی آدمی مل رہا ہے آسمان نے اپنا سب کچھ قربان کیا بلکہ ابو جہل نے آ کے پوچھا محمد صلی اللہ سلم کا باپ کہاں ہے فرمان لگی مجھے نہیں پتا کہاں ہے کیسے چلا گیا اسے منہ پہ تھپڑ دوں گا ارے ہجات ہوا ہے کل منا اور ابو کو ہافا اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے نہ مسلمان ہونے کے بعدوں کے صدیق کا باپ اتنا قابل اعتماد ہے کہ اس سے بھی لاجفاش نہیں پتہ اس کو بھی تھا وہ کہنے لگا اسما سے کہ بیٹی یہ آپ کے ابا نے کیا کیا ہے گھر سے نکل گیا ہے آپ کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا سارا کچھ لے کے بھاگ گیا ہے بچوں کا کیا بنے گا تسما اتنی سمجھدار تھیں کہ سات سات پتھروں کی چھوٹی چھوٹی ٹھیکریاں کٹھی کی ایک برتن میں ڈال کے کوٹھی میں رکھیں ان پر کپڑا ڈالا اور اسمان کو لے آئی ابو ہاتھا کو فتح آکا کے موقع پر یہ مسلمان ہو گیا آ کے ان کا نوینے آ کے ان کا ہاتھ پکڑ کے ٹھیکریوں پر رکھا میں دیکھو ابو کی سیٹری ہماری کتنے دے وہ خوش ہو گیا پیسے چھوڑ گئے کی بات نہیں بچاروں کو کیا بتائے ٹھیکریاں ہیں پیسے نہیں اسلامانے کے دنوں بھی دینا اسی طرح کی ہے. پورا خاندان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا ہوا ہے اور طبیعت بھی امام الانبیاء کے ساتھ ملتی ہے ملاج ملتا ہے امام الانبیاء کے ساتھ آپ کی صحبت آپ کے لیے سب سے عدیم شان فرمایا ہے یہ ہے ارب صدیق رضی اللہ نے جن کی جانکاری اور فضا کی وجہ سے اللہ کی محبت اللہ کے رسول کی محبت جنہیں اسلام کی سدمت کی ویسے سے بڑا شر حاصل ہوا ہے میرے بھائیوں اگر دنیا و آخرت میں کچھ چاہیے تو آئیے مل کر عزم کریں کہ وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے نقصی قدم پر چلنے کی کوشش کریں اسلام کے لیے سیدھا قربانی دینے کی کوشش اللہ اس کے اصول کی محبت کی پرورش کی کوشش اور یہی راستہ جو صحابہ کرام کا راستہ ہے یہی کامیابی کا راستہ ہے اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے اور یہ تو ابو کے صدیق اللہ تعالیٰ ان کی خدا اور جانساریاں ہیں اور نبی صاحب اسلام سے محبت کے واقعات اور کستے ہیں اور نبی صاحب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ کے نبی کی طرف سے ان کے فضائل کا بیان ہے ان کے کارنامے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ابو کے صدیق سے بڑا عالم بھی صاحبہ میں کوئی نہیں تھا ابو کے صدیق سے بڑھ کر بہادر بھی صحابہ گرام میں کوئی نہیں تھا ابو کے صدیق سے بڑھ کر دانا اور سمجھدار بھی صحابہ گرام میں کوئی نہیں ہر اعتبار سے جس حوالے سے دیکھو گے اردو کے صدیق اللہ تعالیٰ سب سے آگے ہیں اسی لیے انبیاء بیا کرام کے بعد سب سے اونچا مقام کو کے سدیق کو ملا اللہ ان سے راضی ہو وہ اللہ سے راضی ہو جائے مما توفیق صحیح کرتی الحمد <لله> <تصوح> الحمدللہ الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه نحمده ونستعينه ونستغفره ولا أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مذلمه ومن يذرل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اثرہو بالحق بشیرا و نذیرا بین دیسا ان اللہ و ملائکتہو يسلون على النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلوه علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مدید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکالا نبی صاحب اسلام ہجت کر کے مکے سے نکلے مکے سے باہر گئے تھے ایک مقام پر امین بابس گاندھی <تصفح> عورت کا بنت خالد کا نام تھا ان کا ڈیرا تھا معروف خاتون تھیں سخی تھیں <تصفح> نبی اسلام وہاں جا کے ٹھہرے اور ان کی مریت سکڑی جن کے تھڑوں میں دودھ کا ناموں نشان نہیں تھا ان کے تھڑوں پہ ہاتھ پھیر کے ان کے برتن بھی بھر دیے ان کے پیٹ بھی بھر دیے اور خود بھی دودھ پیا دیں گے ساتوسلام اور کمال یہ ہوا کہ اہل خانہ کو پتا نہیں تھا ریساتلام کہاں گئے جب یہ سات وسلام کو یہ دکھایا گیا تھا کہ ایسی سرزمین کی طرف ہجت کا حکم ہوا ہے جو کھجوروں کی سرزمین ہے مدینہ منو گھر والوں کو نہیں پتا کہاں گئے ہیں بتا کے نہیں گئے اس لیے کہ بتا کے جاتے تو پیچھا ہونے کا خطرہ تھا وہاں جا کے ٹھہرے تو وہاں سے جب کود کیا تو مکے میں یہ آواز سنائی دی بندانی کو نظر آیا کہاں سے آواز آ رہی ہے آواز آئی جد اللہ رب اللہ سے خیر رفیقی لہر بنی کا بل مکانے یہ شعر کسی جن بڑھ کے سنائے مکے میں تو پتہ چل گیا نبی صاحب وہ کے صدیق کے گھر والوں کو کہ نبی صاحب اسلام مدینے کے راستے میں پڑے جز اللہ رب اللہ خیر جزائے ہی اللہ رب العزت یہ ساری کائنات کا رب ہے اللہ تعالی جزائے خیر عطا میں رسید اے اللہ خیمت امدادی ان دو ساتھیوں کو جو امدد کے خیمے میں خیر وہ کون تھے محمد الرسول اللہ اور وہ کسی دیگر خمان زرا بزر سمت اور اللہ عزت و وقار کے ساتھ ٹھہراؤ کیا عزت و بقار کے ساتھ چل دیے صاف رحمن نمسا محمدی وہ کامیاب ہو گیا جس کو محمد کی رفاقت نتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ کابل فساد منی نبی مرصدی منوق کو مبارک ہو منو کو ان کی نوجوان خاتون کا وہ ٹھکانہ مبارک ہو تو محمد وہ کسدیق کا ٹھکانا بنا ہے رضی اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ شیر جب سنیں گے تو تب پتہ چلا وہ مدینے کا رخ کر کے نکل گئے ہیں اللہ عمرہ کی نیند حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمت نادر کرے اور وہ کس دیکھ سے راضی ہو بنا تنا سب دنیا حسنتم وفیلا فرت حسنتم وقلا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا واصفح عنا واغفر لنا قيامنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا واخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماماً وربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا كرة كاين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اشفنا بشفائك ودعونا بدبائك اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدبائك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغرنا بفضلك عن منتباك اللهم اتحر قلوبنا من النفاق وعمالنا من الرياق وَأَلْسِنَتَنَا من الكذب وَأَيُنَنَا مِنَ الْقِيَانَةِ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْآيُنِ وَمَا تُخْحِي السُّدُورِ اللهم اهدنا ليحسن الأخلاق لا يهدي ليحسنها إلا أنت فاصرف عنا سيّها لا يصرف عنا سيّها إلا أنت نبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك لا من منك ولا من جاء إلا إليك نهل بك يا تبارك ربنا وتعالى نستغفرك من الذنوب اليك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم انت ونحن الفقراء اللهم انت الغني ونحن الفقراء اللهم الغني ونحن الفقراء اللهم لا تقنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم اصدنا غيثا مغيثا مريا مريا نافيا غير ذار عادلا غير آدلا اللهم اصد عبادك وبلادك وبهائمة وانش الرحمتك واحيد بلدك الميت اللهم اصد عبادك وبلادك وبهائتك وانش الرحمتك واحيد بلدك الميت سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العزة